يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الوافی بما صحیح حین یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے لیکن اس میں احادیث کا تقرار نہیں ہے یہ کتاب کتاب کے مؤلف نے دس مقاصد میں تقسیم کی ہے ان میں سے تیسرا مقصد عبادات کے بارے میں ہے اس مقصد میں کئی یہ کتب ہیں ان میں سے پانچویں کتاب ہے فلاۃ و الوطر نفل نماز کے بارے میں اور نماز وطر کے بارے میں اور پھر اس کتاب میں کئی ایک فصول ہیں ان فصول میں سے دوسری فصل جو ہے وہ ہے اتہجد و نماز تہجد کے بارے میں اور نماز وطر کے بارے میں اور اس میں آج نواں باب ہم شروع کریں گے باب مناملح من اصبح باب ہے اس شخص کے بارے میں جو رات سویا رہا پوری رات سویا رہا حتیٰ اسبہ یہاں تک کہ صبح ہو گئی صبح کے وقت میں داخل ہو گیا تب بھی سویا ہوا ہے یعنی کہ اس نے فرض نماز بھی ادا نہیں کی حدیث نمبر پانچ سو فائیو زیرو زیرو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عبد اللہ بن مسودی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رج الفقی جناب عبدالہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ویت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ ہوا فقیلہ تو کہا گیا یعنی کہ کسی کہنے والے نے اس کے بارے میں کہا فقیلہ تو کہا گیا مازال نا منحطہ اصبہ کہ یہ مسلسل سویا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی ماکاملہ نماز کے لیے نہیں اٹھا کون سی نماز کے لیے فرد نماز کے لیے کون سی نماز مراد ہے نماز فجر فقالہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعاد فرمایا بال شی قوم فی شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے وفی روایت الہما اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں فی ادو نئی ہی کہ شیطان نے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا ہے پہلے لفظہ فی عدو یا کے بغیر کہ اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے اب کیا فی ادو نئی اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا ہے اس حدیث سے پتہ چلا کہ فجر کی نماز وقت پہ ادا نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور ایسے شخص پہ شیطان کا تسلط قائم ہو جاتا ہے ایسے شخص پہ شیطان قبضہ کر لیتا ہے اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اور اس کے کانوں میں فشاب کر دیتا ہے کچھ علماء کے نام کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے سے مراد حقیقی طور پہ پیشاب کرنا نہیں ہے جب درست بات یہ ہے کہ شریعت کی نصوص کو حقیقت پہ ہی محمول کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کوینہ مل جائے کو دلیل مل جائے جس کا یہ تقاضہ ہو کہ آپ اس نص کو حقیقت پہ محمول نہ کریں بلکہ مجاز پہ محمول کریں تو یہاں پہ ہم اس نس کو حقیقت میں محمول کریں گے کہ شیطان واقعی اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیا ہم بھول گئے ہیں کہ شیطان کھانا کھاتا ہے شیطان کے بارے میں آیا کہ بھائی ہاتھ سے کھاتا ہے اور اگر کوئی بسم اللہ نہ پڑے تو اس کے کھانے میں کون چھریک ہو جاتا ہے شیطان چھریک ہو جاتا ہے کوئی اپنے گھر میں داخل ہو اللہ کے نام لیے بغیر داخل ہو تو شیطان اس کے گھر میں رات گزارتا ہے تو جیسے وہ باتیں حقیقی ہیں حقیقت میں محمول کیا جائے گا ان کی کوئی تعویل نہیں کی جائے گی ایسے ہی یہ بات بھی حقیقت میں محمول کی جائے گی اور اس کی کوئی تعویل نہیں کی جائے گی اور ہم وہ حدیث بھی جانتے ہیں جس میں نبی علی السط اسلام نے ترغیب دی ہے کہ آپ جب اٹھیں تو اپنے ناک کو جھاڑیں کیوں کیونکہ شیطان رات گزارتا ہے کہاں پہ ناک میں ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے اب کیسے داخل ہوتا ہے اندر کیسے رہتا ہے یہ سارے معاملات اللہ بہتر جانتے ہیں ہم اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو ہمیں بتا دی گئی اگرچہ اس کی تفصیل اور کیفیت ہم نہیں جانتے اب جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دے گا تو پیشاب شیطان کا اپنا اثر تو دکھائے گا نا ایسا کان کلام پاک کہاں سنے گا اسے قرآن کی تلاوت کیسے اچھی لگے گی اسے پھر میوزک اچھا لگے گا گانے اچھے لگیں گے شرکیاں باتیں اچھی لگیں گی بدت پہ مشتمل باتیں اچھی لگیں گی گناہ سے متعلقہ باتیں اچھی لگیں گی اس کے بعد حدیث نمبر پانچ سو ایک اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی حرئیت رضی اللہ عنہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عقد جناب ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ سے سرویت ہے اور یہ حدیث نمبر کون سی ہے پانچ سو ایک فائیو زیرو ایک جناب ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے سرویت ہے کہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعق الشیطان شیطان گرے لگاتا ہے اعلی کافی رَس کم تم میں سے کسی ایک کے سر کی گدی پہ یہ سر ہو گیا اور یہ پچھلا حصہ کیا ہے گدی ہے وہاں پہ شیطان گرے لگاتا ہے کب اذا ہوا نامہ جب وہ سوتا ہے جب کوئی سونے لگتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پہ کیا کرتا ہے گرے لگاتا ہے کتنی سلاد اوقاد کتنی گرے لگاتا ہے تین یضرب القین علئی کلئی رن کبیر فرقین وہ ہر گرا پہ تھپکی دیتا ہے ہر گیرہ باندھتے ہوئے کیا کرتا ہے تھپکی دیتا ہے کیا کہتا ہے علئی کلعل قویل تمہارے لیے بڑی لمبی رات ہے فرقد سوئے رہو یہ شیطان کا دم ہے یہ کون سا دم ہے شیطانی دم وہ گرے لگاتا ہے اور اوپر دم کیا پڑتا ہے علی کلعل قبیل بڑی لمبی رات ہے سوئے رہو نیند خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے فینستی قدا بس اگر وہ بیدار ہو جائے شیطان کا دم ناکام کرتے ہوئے وہ کیا ہو جائے بیدار ہو جائے فضاک اللہ تو اللہ کا ذکر کرے بیدار ہو کر کیا کرے اللہ کا کون سا ذکر کوئی بھی ذکر مثال کے طور پہ یہ آتے پڑے نفی خلق سماواتی وردی وقت ونہاری لآیات لآ الباق جو نبی علی سات السلام وہ سکت پڑھتے تھے جب آپ تہجد کے ٹائم اٹھتے تھے یا وہ پڑھے لا اللہ پوری دعا جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی جو حدیث نمبر چار سو ترانوے میں آئی ہے فور نائن تھری میں یا سو کے اٹھنے کی دعائیں پڑے مثال کے طور پہ الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا ون ہی نشور تو فرمایا فِنستی پس اگر وہ بیدار ہو فضاک اللہ تو اللہ کا ذکر کرے تو ان حلۃ قدن تو ایک گرا کھل جاتی ہے دیکھا اللہ کے ذکر میں کتنی قوت اور طاقت ہے ایک گرا کھل جاتی ہے شیطان کی گروہ میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پہ جادو ہو جائے شیطانی اثرات ہوں جنوں کے اثرات ہوں وہ بجائے اس کے کہ نجومیوں کے پاس جائیں عاملوں کے پاس جائیں جادوگروں کے پاس جائیں شیطانوں کے پاس جائیں انہیں چاہیے کہ وہ کس کے پاس جائیں اپنے گھر میں ہی رہیں اپنے گھر میں اللہ کا کلام پڑھ کے دم کریں نبی علی اللہ کی پاک دعائیں پڑھ کر دم کریں اللہ کے ذکر میں یہ قوت و طاقت ہے کہ شیطان ایک دن بھاگے گا تو پس اگر وہ بیدار ہو تو اللہ کا ذکر کرے ان حلت و تو ایک گرا کھل جاتی کھل جائے گی تو ان توجہ پس اگر وہ وضو کرے ان حلت و تو ایک گرا اور کھل جاتی ہے وضو کتنی وضو میں کتنی قوت و طاقت ہے اسی لیے نبی علیہ رات کو وضو کر کے سوتے تھے وضو سونے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نہیں اور یہیں آپ نے تعلیمات بھی دی ہیں انہ بس اگر وہ نماز پڑھے کون سی نماز کوئی بھی نماز تہجد کی یا فجر کی بس اگر وہ نماز پڑھے تو ان حلت و تو ایک گرا اور کھل جاتی ہے اب کتنی گریں کھل گئی تینوں فس بہ تو وہ صبح کرتا ہے صبح میں داخل ہوتا ہے نشیتاً صبح کے وقت میں کیا ہوتا ہے حشاش بشاش چاکو چوبن چستو و چلاک طیبن نفس اور خوش دل ہوتا ہے صبح میں جب داخل ہوتا ہے صبح جب وہ اٹھتا ہے اس کی جب صبح ہوتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے وہ شاش بشاش ہوتا ہے خوش دل ہوتا ہے وہ اللہ ورنہ اسبہ وہ صبح کرتا ہے ورنہ سے کیا مراد ہے یعنی کہ اگر وہ اٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کرے وضو نہ کرے نماز نہ پڑھے وہ اللہ ورنہ وہ صبح کرتا ہے صبح میں داخل ہوتا ہے خبیصً نفسی جب کہ وہ کیسے ہوتا ہے خوش دل نہیں ہوتا بلکہ ایک گندے دل کے ساتھ ہوتا ہے اس کا دل خبیص ہو چکا ہوتا ہے اس کا دل گندا ہو چکا ہوتا ہے کسلان سست ہوتا ہے تو اگر کوئی کسی کو یہ شکایت ہے کہ بوجل جل بوجل طبیعت رہتی ہے طبیعت میں کوئی سکون نہیں ہے دل میں سکون نہیں ہے دل میں کوئی خوشی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اسباب میں سے ایک سباب یہ ہو یہاں پہ یہ بات نوٹ کریں نمبر ایک کہ یہ چیز حقیقی ہے شیطان واقعی گرے لگاتا ہے اس کی بھی ہم نے تعویل نہیں کرنی نبی علی سب سے بتا دیے شیطان تین گرے لگاتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ شیطان تین گرے لگاتا ہے کہاں لگاتا ہے سر کی بدھی پہ اس کے بعد انبیاء کے نام علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز سے محفوظ ہیں انبیاء کے نام علیہط والسلام پہ شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا وہ محفوظ ہیں تو ان کے سر کی گدی پہ شیطان گرے نہیں لگا سکتا ایسے ہی وہ آدمی جو رات کو سوتے ہوئے عید الکرسی پڑھ لے کیونکہ نبی علی اللہ وسلام سید اس میں کیا فرماتے ہیں جو رات کو سونے سے پہلے ایت الکرسی پڑھ لے شیطان پوری رات اس کے قریب نہیں آتا تو ہر ایک کو چاہیے کہ اذکار کا نبی علیم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا تلاپتِ کلام پاک کا اہتمام کرے تاکہ شیطان کے شر سے اور شیطان کے تسلط سے بچ سکے محفوظ رہ سکے اور اس سے پتہ چلا کہ پوری رات سوئے رہنا فجر کی نماز نہ پڑھنا یہ کتنی غلط بات ہے اور اس کی وجہ سے انسان کا دن منحوسیت کی حالت میں گزرتا ہے باب نمبر دس باب الوتری یہ باب کس کے بارے میں ہے نمازِ وطر کے بارہ میں ہے حدیث نمبر پانچ سو دو اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخالی کا اور امام مسلم کا عن عائشت رضی اللہ عنہ قالت کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتہا وطرہ الیل السحر ام والمؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کل اللہ رات کے ہر حصے میں او تر رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں بطر پڑھی ہے یعنی کے آپ نے کبھی نمازیں بطر پڑھی ہے رات کے ابتدائی حصے میں عشاء کے بعد اور کبھی تھوڑا سا ٹھہر کر کبھی رات کے درمیان میں پڑھی ہے کبھی آپ نے پچھلے ٹائم پڑھی ہے رات کے ہر حصے میں آپ نے بطر پڑھی ہیں کیونکہ زندگی آپ کی طویل ہے طویل زندگی میں کبھی آپ نے بتر کس ٹائم پڑھے کبھی کس ٹائم پڑھے کبھی کس ٹائم پڑے لیکن آم طور آپ کا پڑھتے تھے فدر <خصف> کی نماز پہنچ گئی سہری تک اذان سے پہلے آپ کی نماد بطر پہنچ گئی ان کے آخری زندگی میں زیادہ تر آپ نماز بطر نماز فجر سے پہلے فجر کی اذان سے پہلے پڑھتے رہے اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں آخری زندگی میں اس کی دلیل وہ روایت ہے جس کو امام ابو دعود ابن مادہ وغیرہ اپنی کتب میں لے کر آئے ہیں وہاں پہ یہ لفظ آئے ہیں کہ ونتہا بتر ہو ہی نمات جب جن دنوں آپ فوت ہوئے ان دنوں میں آپ پتر کی نماز کب پڑھ رہے تھے فجر کی اذان سے پہلے رات کے آخری پہر سحری کے ٹائم اس روی سے پتہ چلا کہ آپ عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی اجان تک کسی بھی ٹائم نماز فطر پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل ٹیم کون سا ہے آخری ٹیم حدیث نمبر پانچ سو تین زیرو تھری قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن عبداللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کم بل کہ تم کر دو بنا دو رات میں اپنی نماز کے آخر کو کیا بنا دو بطر بنا دو یعنی کہ نماز بطر تہجد کی نماز کے آخر میں ادا کرو سب سے آخری چیز کیا ہونی چاہیے نماز بطر رات کی نماز میں سب سے آخری چیز کیا ہونی چاہیے نمازیں فتر تو یہ اس کے بارے میں ہے جو جس کو امید ہے کہ میں صبح اٹھ سکوں گا اور جس کو خطرہ ہے کہ میں صبح نہیں اٹھ سکوں گا وہ رات کو ہی پڑھ لے تو آپ کہہ رہے ہیں ایج تم کر دو آخر اسلات باللیل رات میں اپنی نماز کے آخر کو کیا کر دو کیا بنا دو وطرن وطر بنا دو حدیث نمبر پانچ سو چار فائیو زیرو فور میم اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں امام مسلم عمر قال قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت من البتر جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے ویت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر یعنی کہ نماز وطر رکعتن یہ ایک رکعت ہوتی ہے من بن آخر لیلی رات کے آخر میں سے یعنی کہ رات کے آخر میں ایک رکعت بطور وطر پڑھ لیا کریں تو بنیادی طور پہ وطر ہوتا ہی ایک ہے اور اس سے پہلے دو رگتیں ہوتی ہیں تو اگر آپ درمیان میں سلام پھیر دیں تو دو رکتیں الگ ہو گئیں ایک بطر جو ہے الگ ہو گیا اگر آپ تینوں ایک ساتھ پڑھ لیں تو پھر وہ آپ کہتے ہیں ایک ہے من آخری رات کے آخر میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وطر کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھنا بہتر ہے افضل ہے حدیث نمبر پانچ سو پانچ فائیو زیرو فائیو مین اس حدیث کے اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہے؟ امام مسلم ان جابر رویت کس سے جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے قال وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من من خوف جس کو خدشہ ہو خوف ہو کہ وہ رات کے آخر میں بیدار نہیں ہو سکے گا نہیں اٹھ سکے گا یخ لا یخن کیا نہیں اٹھ سکے گا من خوابہ جسے خدشہ ہو خوف ہو ڈر ہو کہ وہ رات کے آخر میں اٹھ نہیں سکے گا بیدار نہیں ہو سکے گا فلیو تر اولا اسے چاہیے کہ وہ اس کے شروع میں متر پاڑ لے کس کے شروع میں رات کے شروع میں ومن قومی آخر فلیو ترآر اللہ و منقام اور جسے تما ہو امید ہو کہ ان یقوم آخرہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں اٹھے گا بیدار ہو بیدار ہوگا پھل یوتر آخر اللہ لی پس چاہیے کہ وہ وتر پڑے رات کے آخر میں فَإِنَّ صَلَاةَ آخر اللَّيْلِ مشہورتن کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز مشہور اس میں حاضری ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے حاضر کون ہوتے ہیں فرشتے کیونکہ رات کے آخر میں نماز مشہورتن اس میں کیا ہوتی ہے حاضری ہوتی کون حاضر ہوتے ہیں فرشتے رحمت کے فرشتے وزال کے افضل اور یہ افضل ہے کیا افضل ہے رات کے آخری حصے میں نماز فطر پڑھنا یہ کیا ہے یہ افضل ہے ویسے آپ رات کے آخری حصے میں پڑھ سکتے ہیں شروع کے حسم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل کیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھیں اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر گیارہ کی طرف باب القنوت یہ باب قنوت کے بارے میں ہے خنوط سے یہاں پہ کیا مراد ہے خنوت کا ایک منع ہوتا ہے قیام رکوع سے پہلے جو آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں قیام اور چند دن پہلے ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی جس میں قنوط کا یہ معنی وارد ہوا تھا اس حدیث کا نمبر ہے 494 494 اور قنوط سے مراد ایک ہے اللہ رب العزت سے نماز میں دعا کرنا یعنی کہ بطر میں دعا کی جاتی ہے اور ایسے ہی قنوتِ نازلہ ہوتی ہے نازلہ کے معنیٰ کیا ہے مصیبت کوئی حادثہ کوئی پریشانی جب مسلمانوں پہ کوئی پریشانی آئے کوئی بڑی مصیبت آئے اس موقع پہ نماز میں اجتماعی دعا کرنا اسے کیا کہتے ہیں قلوط ناظرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلوت ناظرہ کیا کرتے تھے فرض نمازوں کی آخری رکت میں فدر کی نماز میں بھی سور کی نماز میں بھی عصر کی نماز میں بھی مغرب اشاء سب نمازوں میں ثابت ہے کہ آپ آخری رکعت میں رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے قوما میں سمی اللہ علی من حمیدہ کے بعد قوما میں آپ دعائی قنوط کیا کرتے تھے اور یہ کون سا قنوت ہوتا تھا قنوتے نازرہ ایک ہے قلع وطر, وطر, وطر والا قنوط اور ایک ہے قنوت نازرہ تو یہاں پہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے ناظرہ کا تو برا بن اذب سے روایت ہے حدیث نمبر 506 506 میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے کون سی امام نے امام مسلم نے انل برا ابن عازب برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سرویت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنۃمغرب بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوط کیا کرتے تھے صبح کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں تو پھر یہ کون سا قنت قنوط ہوا قنت نازلہ کیونکہ قنوت فتر تو بطر کی نماز میں ہوتا ہے نا تو ویسے آپ وطر کی نماز میں بھی قلوط کرتے تھے لیکن اس کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہوا یہاں پہ تذکرہ ہوا قنوت نازلہ کا تو اس حدیث میں آیا ہے کہ آپ قنوط نازلہ صبح اور مغرب کی نماز میں کیا کرتے تھے لیکن دیگر احادیث سے دیگر نماز فرد نمازوں کی آخری دقت میں بھی قنوط کرنا ثابت ہے مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 676 676 حدیث پہ غور کریں تو اس میں نماز ظہر کا اور نماز عشاء کا تذکرہ آیا ہے تو یہ قنوط کب کیا جائے گا جب امت پہ کوئی مصیبت آئے اور یہاں پہ بتا دوں کہ شافی حضرات جو فقہ شافی کو ماننے والے ہیں وہ فجر کی نماز میں روزانہ کی بنیاد پہ قنوط کرتے ہیں کس بنیاد پہ روزانہ کی بنیاد پہ لیکن ہم نہیں کرتے مسجد حرام مسجد نبوی میں ایک کام نہیں ہوتا اور ہم اس معاملے میں شافی حضرات کے ساتھ نہیں ہیں حالانکہ امام شافی رحمہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں امام احمد سے محبت کرتے ہیں امام مالک سے محبت کرتے ہیں بلکہ جتنے بھی اعمہ اکرام ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر اعمہ ان سب کا احترام کرتے ہیں سب سے محبت کرتے ہیں سب کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس معاملے میں ہم شافی لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں روزانہ کی بنیاد پر قنوط کرنا بغیر ناغہ کے یہ درست نہیں ہے قلوط نازلہ آپ نے تب کیا جب کبھی مصیبت آئی کو بڑی مصیبت آئی پریشانی آئی تو آپ نے قنوط کیا کوئی بڑا معاملہ ہوا تو آپ نے قنوط کیا لیکن روزانہ کی بنیاد پہ ناغہ کے بغیر یہ قنوط کرنا یہ درست طرد عمل نہیں ہے لیکن عام طور پہ شافی یہ لوگ کرتے ہیں اور وجہ کیا ہے تقلید اندھی تقلید اندھی تقلید درست نہیں ہے آپ اللہ کی جو بھی عبادت کریں اللہ وجہ البصیرہ کریں آپ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ قرآن کی کس عید سے اس کا ثبوت ملتا ہے نبی علیہ الصلاۃ اسلام کی کس حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے اس حدیث کا معیار کیا ہے وہ آپ سے ثابت ہے یا آپ کی طرف منسوخ کر دی گئی ہے لیکن حقیقت میں وہ آپ کا قول یا آپ کا عمل نہیں ہے الکتاب السادس اب ہم بڑھ رہے ہیں کس کتاب کی طرف چھٹی کتاب کی طرف الامہ وجما آہ یہ چھٹی کتاب امامت اور جماعت کے بارے میں ہے یعنی کی نماز کی جو امامت ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس بارہ میں یہ کتاب ہے اور اس کتاب میں بھی کئی فصلیں ہیں تو پہلی فصل کس کے بارے میں ہے امامت کے بارے میں ان جماعت کے مسائل بعد میں آئیں گے فی الحال پہلی جو فصل ہے وہ کس کے بارے میں ہے امامت کے بارے میں ہے اہلا باب باپ الحقوب الاماما. یہ باب کس کے بارے میں ہے یہ باب اس کے بارے میں ہے جو امامت کا سب سے بڑھ کر حقدار ہے کسے حق پہنچتا ہے کہ وہ امام بنے اس کے بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر 507 507 سات اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انمالک بنویر روایت کس سے مالک بن حویر تھے لو جی صحابی کا نام آپ نوٹ کر لیں یہ صحابی کئی جگہ پہ آپ کے کام آئیں گے ہمارے کئی دوست یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃُ وسلام رف الدین ابتدائی طور پہ کیا کرتے تھے بعد میں یہ سنت کینسل ہو گئی منسوخ ہو گئی یہاں پہ ایک بات تو یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ سب مانتے ہیں کہ پہلے نبی علیہ ازاد اسلام رف الدین کیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ آپ کی سنت تھی اس سے ہی رزلٹ نکلا کہ اس کا پھر مذاق اڑانا جائز نہیں ہے دو منٹ کے لیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ آپ کی سابقہ سنت ہے موجودہ سنت نہیں ہے تو پھر بھی آپ کی سنت کا جسے ایک زمانہ آپ نے اور آپ کے صحابہ کے نے اختیار کیے رکھا اس کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے رف الدین کرنے والے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مکھیاں اڑا رہا ہے یہ درست نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سنت منسوخ نہیں ہوئی کینسل نہیں ہوئی بھائی کہتے ہیں کیا دلیل ہے کہ سنت کینسل نہیں ہوئی منسوخ نہیں ہوئی ہم کہتے ہیں دلیل دینا ان کا کام ہے جو کہتے ہیں کینسل ہو گئی تھی منسوخ ہو گئی تھی کیونکہ یہ تو انہوں نے بھی مان لیا کہ کسی زمانے میں آپ اس پہ عمل کرتے رہے ہیں تو ہمارے نزدیک بھی یہ سنت رہی آپ کے نزدیک بھی رہی ہم کہتے ہیں آخری وقت تک رہی آپ کہتے ہیں نہیں بعد میں آپ نے کینسل کر دیا تھا کب کینسل کیا کیا دلیل ہے کون سی عدیث ہے ہمیں بتائیے تو جواب کیا ہے کہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملے گی صحیح صنعت کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ملے گی بلکہ ہم آپ کو ایک اور دلیل دیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ آپ علیہ السلاط اسلام نے رف الدین کیا ہے آخری زندگی تک دلیل کیا ہے یہ صحابی ہیں مالک بن ووید اللہ یہ اور ایک اور صحابی ہیں وائل بن حجر یہ دونوں صحابی وہ ہیں جو آپ علیہ السلاط والسلام کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے انہوں نے آپ کی وہ نمازیں دیکھی ہیں جن کا تعلق آپ کی زندگی کے آخری عیام سے ہے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السّلاۃسلام رفل دین کیا کرتے تھے اور ان دونوں کی حادیث بخاری مسلم میں آئی ہیں تو اس صحابی کے نام نوٹ کر لیں ورنہ عام طور پہ جب ہم آپ کو یہ نام بتاتے ہیں تو وہ آپ کو مشکل لگتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا آج آپ کے سامنے ہے اس کو نوٹ کر لیں مالک بن وویریت اللہ تھی اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک مزید فائدہ دینا چاہوں گا ذرا دھیان سے لیجئے گا کہ یہ مالک بن ویر علیہ اگر کوئی کہے بھائی کیا دلیل ہے کہ مالک بن ویر آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہو سکتا ہے پہلے کہ مسلمان ہوں تو آئیے یہ دلیل بھی نوٹ کر لیں یہ مالک بن ویر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ صلاح کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ جب اٹھتے تھے پہلی رکت کے بعد دوسری رکت کے لیے تو دو سجدوں کے بعد پہلے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں جلسہ استراحت ایسے ہی تیسری رکت کے بعد پہلے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے اس جلسے کو کیا کہتے ہیں جلسہ استراحت یہ جلسہ استراحت الحمدللہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں آ گیا لیکن پاک ہند کے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے اردو اسپیکنگ طبقہ عام طور پہ اس پہ عمل نہیں کرتا آپ ان کے علماء سے پوچھیں بھائی یہ حدیث ہے کیوں نہیں عمل کرتے تو وہ کیا عذر پیش کرتے ہیں میرے الفاظ دھیان سے سنیے گا وہ کہتے ہیں بھائی یہ حدیث بیان کرنے والے مالک بن ہوس ہیں جنہوں نے آپ کی نماز آپ کی آخری زندگی میں دیکھی ہے تو نبی علی الصلاحت وسلام آخری زندگی میں تھوڑے سے یعنی کہ موٹے ہو گئے تھے آپ کا جسم بڑھ گیا تھا اور آپ بوڑھے بھی ہو گئے تھے تو آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا موٹے ہونے کا لفظ تو خیر آپ نکال دیں لیکن جسم بڑھ گیا تھا اور آپ کا اٹھنا یعنی کہ سجدوں کے بعد برائے راست اوپر اٹھنا مشکل ہو گیا تھا تو بڑھاپے کی وجہ سے آپ دو سجدوں کے بعد پہلے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے تھے کس کی وجہ سے جسم بھاری ہونے کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو بڑھاپے کی وجہ سے تھا جسم بھاری ہونے کی وجہ سے تھا یہ نماز کا کوئی باقاعدہ سنت طریقہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں بھی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آخری زندگی میں بڑھاپے کی وجہ سے تھا کہتے ہیں کیوں کہ یہ حدیث بیان کرنے والے مالک بن ویرث ہیں جو آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں اور یہ کہنے والے کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو رف نہیں کرتے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جلسہ استراحت میں جا کر آپ خود کہتے ہیں کہ مالک بن نے آپ کی آخری نمازیں دیکھی ہیں اور تب آپ بوڑھے ہو چکے تھے جسم باری ہو چکا تھا اس لیے دو سجدوں کے بعد آپ پہلے بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے ہم الحمدللہ جلسہ استراحت کو بھی مانتے ہیں رف کو بھی مانتے ہیں جلسہ استراحت میں ہم آپ لوگوں کا عذر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیوں بھائی کیوں تیار نہیں ہیں اس لیے کہ نبی علی الصلاۃ والسلام فوت ہوتے وقت تک ہمارے لیے اسوا تھے نمونہ تھے اللہ کا یہ فرمان کہ میرے نبی کی پیروی کرو یہ آپ کی آخری سانس تک تھا اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میری نبی کی آخری زندگی کو تم نے نہیں لینا آخری زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کی پیروی نہیں کرنی تو آپ آخری وقت تک ہمارے لیے اسوا رہے آئیڈیئر رہے نبی رہے رسول رہے اس لیے آپ کی ایک ایک ادا آپ کا ایک ایک عمل آپ کا ایک ایک قول اس کی پیروی کی جائے گی اسے لیا جائے گا اسے اپنایا جائے گا البتہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں خود آپ نے بتا دیا یا صحابہ کرام نے وعدے کر دیا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے تھا تو ٹھیک ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے کیونکہ خود آپ نے وضاحت کر دی کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے لیکن آج ہم عذر کریں نہیں دیے یہ بڑھاپے کی وجہ سے تھا تو یہ مناسب نہیں ہے وہ کہنا میں کیا چاہ رہا تھا کہ اس صحابی کو نوٹ کر لیں یہ کون سے صحابی ہیں جو آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کی وہ نوازیں دیکھی ہیں جو آپ کی آخری زندگی کی نمازیں ہیں اور یہ کہاں سے آئے تھے یمن سے تمارک میں حبیر الیسی کہتے ہیں عطعی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فی نفر من قومی اپنی قوم کے چند لوگوں میں ان کے چند لوگوں کے گروپ میں وفد میں میں آپ کے پاس آیا دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تقریباً بیس تھے فاقم نہ آئندہ شرین تو ہم نے آپ کے پاس قیام کیا ہم آپ کے پاس رہے بیس راتیں کتنے دن رہے ہیں بیس دن بیس راتیں وقان رہی من اور آپ رحیمن رحم دل تھے رفیع انتہائی نرم تھے تو اس کا مطلب ہے کہ مالک میں ویرس اور ان کے ساتھیوں نے آپ کی نمازیں جو دیکھی ہیں وہ کتنے دن کی نمازیں ہیں بیس دن کی نمازیں کہتے ہیں فلم شو قن الاح لینا جب آپ نے ہمارا اشتیاق دیکھا ہمارا شوق دیکھا جب آپ نے ہمارا شوق محسوس کیا شوق کس چیز کا اپنے گھر والوں کا احالین یہ جمع ہے کس احالی یہ جمع ہے کس کی اہل کی جب آپ نے ہمارا اپنے گھر والوں کی جانب اشتیاق دیکھا محسوس کیا قالا تو آپ نے کہا ارجرو واپس چلے جاؤ کدھر اپنے گھر والوں کے پاس فکون و تو تم ان میں رہو اور ان کو تعلیم دو ان کو علم دو اپنے گھر والوں میں رہو والم اور ان کو کیا دو ان کو تعلیم دو ان کو علم دو یہ علم کون سا ہوگا سائنس کا کہ میڈیکل کا کس چیز کا علم ہوگا یہ علم ہے قرآن کا یہ علم ہے حدیث کا یہ وہ علم ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کون ہے رب کی صفات کیا ہیں رب کے کی نام کیا ہیں یہ وہ علم ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کلام علی مصلاۃ کون ہیں آخری نبی کون ہیں ان کے حقوق کیا ہیں ان کے آداب کیا ہیں یہ وہ علم ہے جس سے پتہ چلتا ہے والدین کے حقوق کیا ہیں بیوی کے حقوق کیا ہیں خامت کے حقوق کیا ہیں اولاد کے حقوق کیا ہیں فرمایا والموں ان کو علم دو تعلیم دو وسلو اور نماز پڑھو کیسے نماز پڑھو دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا سے ان لوگوں سے کہا تھا سلو کمار نماز پڑھو جیسے تم نے بیس دن تک مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا حضرت فس جب نماز کا وقت ہو جائے جب نماز حاضر ہو جائے فس جب نماز کا وقت ہو جائے چاہیے کہ تم میں سے کوئی اذان دے لکم تمہارے لیے تم لوگوں کے لیے تم میں سے کوئی اذان دے تاکہ سب کو اذان نماز کا وقت معلوم ہو جائے تو اذان کی بار یہی تو کیا کہا ہے؟ کوئی دے یہ نہیں کہا چھوٹا بڑا یہ نہیں کہا حافظ قرآن یا قاری قرآن اذان کوئی بھی دے سکتا ہے جو اذان دینے کا طریقہ اسے آتا ہو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی بھائی سوال کرتے ہیں کہ جس کی داڑھی نہیں ہے کیا وہ اذان دے سکتا ہے بالکل دے سکتا ہے وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ اور چاہیے کہ تمہاری امامت کرے اکبرکم جو تم میں سے سب سے بڑا ہے کس لحاظ سے عمر کے لحاظ سے یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ دوسری احادیث میں آتا ہے کہ امامت کا حقدار وہ ہے جو قرآن کے معاملے میں سب سے آگے ہو اگر قرآن میں برابر ہوں تو اس کا نمبر ہے جو احادیث میں سب سے آگے ہو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جو عمر میں سب سے بڑا ہو تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ صحابہ کلام بیس کے بیس آپ کے پاس رہے اور بیس دن رہے تو سب کے پاس علم ایک جیسا تھا سب کے پاس قرآن معلومات قرآن تراوت ایک جیسی تھی سب کے پاس احادیث سب وہ احادیث کے لحاظ سے برابر تھے اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے برابر تھے تو اب کس کی طرف دیکھا جائے گا پھر عمر کی طرف دیکھا جائے گا کہ عمر میں کون بڑا ہے اس حدیث سے نبی علیہ السلاۃ اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تھے جب آپ نے اپنے ان طالب علموں کا کے بارے میں نوٹ کیا کہ اب گھر والوں سے اداس ہو گئے ہیں بچوں سے اداس ہو گئے ہیں والدین سے اداس ہو گئے ہیں بہن بھائیوں سے اداس ہو گئے ہیں تو آپ نے خود کیا دیا کہ آپ تم چلے جاؤ اپنے گھر والوں میں رہو لیکن یہ نہیں کہا کہ گھر والوں میں رہ کے ان جیسے بن جاؤ بلکہ فرمایا وہاں علم دو علم کا نور پھیلاؤ علم کی روشنی پھیلاؤ نمازیں پڑھو اذانیں دو اور تم میں سے کوئی نہ کوئی امام بن جائے اور امام وہ بنے جو عمر میں بڑا ہو حدیث نمبر 508 508 اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام مسلم عن ابی مسعود نلانصاری کس سے روایت ہے جناب ابو مسعود انصاری سے جن کا نام کیا اقبا بن عامر ابو مسعود تو ان کی کنیت ہے نام کیا اقبہ بن عامر ابو مسعود انصاری اقبا بن عمر سے روایت ہے قالا وہ کہتے ہیں قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعم القوم اکرحم الخط اللہ یا ام ملقوما لوگوں کا امام بنے لوگوں کی امامت کرائے کون اقرم کتاب اللہ جو ان میں سے اللہ کی کتاب سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہو جو ان میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کو حفظ کرنے والا ہو جو ان میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والا ہو یعنی کہ جس نے زیادہ سپارے حفظ کیے ہیں زیادہ سورتیں حفظ کی ہیں وہ امام بنے گا تو آپ دیکھیے کہ حافظ قرآن یہ قرآن کی شان اور مقام کیا ہے امامت اس کو ملے گی جو قرآن کے معاملے میں آگے ہے جو حفظ قرآن میں تلاوت کلام میں آگے ہے اسے اس امامت کی ذمہ داری ملے گی ف ان قانو فلقرا ثوا ان فعالم بس اگر وہ ہوں تلاوت میں برابر اگر وہ تلاوت کے اعتبار سے کیا ہوں برابر ہوں ایک جیسے ہوں تو پھر کون امام بنے فرمایا علم بھی تو وہ جو ان میں سے سب سے بڑھ کر احادیث کا علم رکھنے والا ہے جو ان میں سے سب سے بڑھ کر احادیث کا علم رکھنے والا ہے سنت کا نبی علی صد السلام کی سنت کا علم رکھنے والا ہے ف ان قانو فی سنتی سواً فعق بس اگر وہ سنت کے اعتبار سے سواء ایک جیسے ہوں برابر ہوں فعق دم تو وہ امامت کرائے جو ان میں سے ہجرت کے لحاظ سے سب سے پرانا ہے جس نے سب سے ان ان میں سے جو مسجد میں موجود ہیں ان میں سے جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جو سب سے پہلے آیا تھا اس کا مقام پہلا ہے فن کانو فل ہجرتی سواً فقدم سلما پس بس اگر وہ ہجرت کے اعتبار سے برابر ہوں ہجرت کے اعتبار سے کیا ہوں برابر ہوں فعق دم تو پھر ان کی امامت وہ کرے جو ان میں سے سب سے پرانا ہو سلمن اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے یہ ہے امامت کی امامت کا معیار سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ قرآن کے لحاظ سے کون آگے ہے جو قرآن کے لحاظ سے آگے ہے اس کو امام بنایا جائے گا اور اگر قرآن کے لحاظ سے برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا احادیث میں کون آگے ہے اور اگر احادیث کے لحاظ سے برابر ہوں پھر دیکھا جائے گا ان میں سے کس نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا تھا اگر اس لحاظ سے برابر ہوں پھر دیکھا جائے گا ان میں سے مسلمان ہونے کے لحاظ سے کس نے سبقت لی تھی دوسروں پہ تو یہ معیار کس کے لیے ہے امام بننے کے لیے مزم کے لیے ایسا کوئی معیار آپ نے نہیں بتایا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ولا یوم من رجفی سلطانی یہاں پہ ایک لفظ رہ گیا ہے یہاں پہ ایک لفظ رہ گیا ہے بلکہ آپ دیکھیں فی سلطانی کے بعد کیا لکھا ہوا عربی میں دو لکھا ہوا ہے یہ عربی کا دو ہے یعنی کو کہتے ہیں ہاشیہ نمبر دو دیکھیں نیچے دیکھیں نو تو دیکھیں نیچے نمبر دو آپ کیا دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ولا یمن رج الرج الفی سلطانی تو اراج الکلفت دو دفعہ آئے گا ارج القلفت کتنی بار آئے گا دو بار آئے گا تو کیا مانا ہے ولا یمن کوئی آدمی کسی آدمی کی امامت نہ کریں اس کا امام نہ بنے فی سلطان ہی اس کے سلطان میں اس کے دائرۂ اختیار میں اس کے دائرۂ سلطان کا میں نے آپ کیا کریں گے دائرۂ اختیار میں جہاں جس کی حکومت ہے جہاں جو سربراہ ہے وہاں پہ آکے کے کوئی اور امام بننے کی کوشش نہ کرے مثال کے طور پہ سکول میں نماز کا ٹائم ہو گیا اب امامت کا پہلا حق کس کا ہے جو اسکول کا پرنسپل ہے جو ہیڈ ماسٹر ہے اور نماز کا وقت ہو گیا کسی آفس میں تو کس کا حق بنتا ہے جو آفس کا ڈائریکٹر ہے بڑا ہے کسی فیکٹری میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو کس کا حق بنتا ہے فیکٹری کے مالک کا اگرچہ وہ تلاوت کے لحاظ سے احادیث کے علم کے لحاظ سے دوسروں سے کچھ پیچھے ہو لیکن نماز پڑھا سکتا ہو نماز کا طریقہ اسے آتا ہو تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ امام بنے ایسی ہی کو مسجد کا امام ہے تو امام صاحب تھوڑا سا لیٹ ہوئے تو کوئی اور آگے سے بڑھ جائے جلدی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا کوئی کہے کہ میں اس امام سے زیادہ علم والا ہوں اس نے دس بار حفظ کی ہیں میں نے بیس بار حفظ کیے ہوئے ہیں یا اس نے مخاری شریف نہیں پڑھی میں نے پڑھی ہوئی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر آگے بڑھ جائے امام بن جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلا یہ امَن نر رجول و فی سلطانی کوئی آدمی ہرگز کسی آدمی کا امام نہ بنے فی سلطان ہی اس کے دائرۂ اختیار میں ولا كی بی ہی الا تقریمت ہی اللہ بدنی ولا كد اور نہ بیٹھے فی بیتی اس کے گھر میں الا تكریمتی اس کی عزت کی جگہ پہ اس کی خصوصی نشست پہ اس کی خصوصی کرسی پہ اس كے خصوصی اس كی خصوصی چارپائی پہ اللہ بدنی ہی مگر اس کی اجازت سے آپ کسی آفس میں جاتے ہیں آفس کا جو ڈائریکٹر ہے آپ اس کے روم میں گئے وہ ذرا آگے پیچھے ہوا اور آپ اس کی کرسی پہ بیٹھ گئے نہیں یہ جائز نہیں ہے اسی آفس کے کسی روم میں آپ گئے اس روم میں جو بھی آفس کا ملازم ہے موظف ہے جو ڈیوٹی دے رہا ہے اس کی کرسی پڑی ہے تو آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کی کرسی پہ بیٹھ جائیں یہ درست نہیں ہے اسکول میں آپ جاتے ہیں ہیڈ ماسٹر کی کرسی پہ بیٹھ جائیں اسکول کے پرنسپل کی کرسی پہ بیٹھ جائیں اس کی اجازت کے بغیر اس چیز کی اجازت نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسے ہی آپ کسی مسجد میں گئے ممبر پہ آپ جا کے چڑھ جائیں خطیب صاحب کی اجازت کے بغیر مسلح امامت پہ آپ کھڑے ہو جائیں نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب کی اجازت کے بغیر یہ سارے امور جو ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کی کسی کے گھر میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو اس کی خصوصی نشست ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی مہمان آتے اس کرسی پہ وہ خود بیٹھتا ہے یہ اس کی اپنی کرسی ہے وہاں پہ آپ نہ بیٹھیں یا اس چارپائی پہ وہ خود بیٹھتا ہے وہاں پہ آپ نہ بیٹھیں ولا یا اور کوئی نہ بیٹھے فی بیت ہی اس کے گھر میں اللہ تکریمہ اس کی عزت کی جگہ پہ اللہ بھی اتنی ہی کی اجازت کے ساتھ دیکھیے دین اسلام کتنے اچھے اداب سکھاتا ہے کیونکہ اگر آپ کسی کی خاص جگہ پہ بیٹھیں گے تو اس کے دل میں آپ کی نفرت بیٹھ جائے گی آپ کی دشمنی بیٹھ جائے گی اور شریعت چاہتی ہے مسلمان مسلمان سے پیار کرنے والا ہو محبت کرنے والا ہو دل میں اس کی اس کے لیے بھوگ رکھنے والا نہ ہو اس حدیث سے قرآن کریم حفظ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی احادیث کا علم لینے کی فضیلت معلوم ہوئی اور اس میں آپ بھی آگے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ آج کل احادیث کا علم لے رہے ہیں تیسرے نمبر پہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں حزت کرنا کتنا عظیم عمل ہے اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کے کسی اسلامی ملک کی طرف منتقل ہو جانا اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ تب ہوگا جب اپنے ملک میں شریعت پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو اور دو وہ ملک جس میں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو عزت سے جگہ دے رہا ہو رہائش دے رہا ہو تو بہرحال اللہ کی راہ میں حجت کرنا بڑا عظیم عمل ہے اگر اس کا موقع ملے یا اس کی نوبت آ جائے لیکن اس کے برعکس چند پاؤنڈ کمانے کے لیے چند ڈالر کمانے کے لیے اسلامی ملک چھوڑ کر کافر ملک میں منتقل ہو جانا وہاں کی نیشنلٹی لے لینا بچوں کو وہاں لے جانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے شریعت اس کو اچھا کہہ رہی ہے جو کافر ملک سے مسلمان ملک میں منتقل ہو جبکہ کافر ملک میں شریعت پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو اور مسلمان ملک میں جگہ مل رہی ہو اور آپ مسلمان ملک کو چھوڑ کے کافر ملک میں منتقل ہوں یہ کتنی عجیب بات ہے اس کے بعد باب نمبر دو کیا باب ہے باب الامام یو خف الصلاطا باب اس بارے میں ہے کہ امام نماز میں تخفیف کرے اور نماز کو پورا پڑھائے نماز میں تخفیف بھی ہو کمی بھی نہ ہو کمی سے مراد کیا ہے کہ آپ صحیح سی اتنا سید ہی نہیں کر رہے آپ صحیح رکوع ہی نہیں کر رہے نماز جب آپ بطور امام پڑھائیں فرض نمازوں کی بات ہو رہی ہے نفل نماز تو زہر ہے وہ آپ لمبی پڑھائیں گے اور چاہے پیچھے آپ کے مقتدی کھڑے ہوں کیونکہ مقتدی آپ پیچھے نماز پڑھنے کے مکلف نہیں ہیں پابند نہیں ہے نہ پڑھیں آپ کے پیچھے نفل نماز ہے بیٹھ جائیں بیٹھ کے پڑھ لیں گھر میں جا کے پڑھ لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن فرض نماز چونکہ تمام مردوں پہ واجب ہے کہ امام کے پیچھے پڑھیں تو امام کو کیا تعلیمات دی گئی ہیں کہ لوگوں کو تانگ نہ کری نماز کیسی پڑھائے ہلکی تخفیف پہ مبنی ہلکی نماز لیکن اتنی ہلکی نہ ہو کہ نماز ناقص ہو جائے نماز ہلکی بھی ہو اور مکمل بھی ہو نماز ہلکی بھی ہو اور مکمل بھی ہو تو امام یفیف اسلح نماز میں تخفیف کرے ویتمحا اور اس کو مکمل رکھے اس میں نقص پیدا نہ ہونے دیں ڈیس نمبر 509 509 قاف اس عدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جناب انس بن مالک سے روایت وہ کہتے ہیں ما صلی وراء امام اخفلاۃ ولا مینبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز کبھی بھی نہیں پڑھی جو نماز میں تخفیف کرنے والا ہو اور اسے مکمل طور پہ ادا کرنے والا ہو من نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیم سے بڑھ کر میں نے کو امام نہیں دیکھا یعنی کہ آپ دونوں کام ایک ہی وقت میں کرتے نہیں ہے کا بھی خیال رکھتے تھے نماز میں تخفیف لیکن نماز میں نقص بھی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے نماز پوری ایسا نہیں جیسے پاک و کے لوگ کرتے ہیں اردو سپیکنگ لوگ کرتے ہیں رکوع کے بعد صحیح کھڑے نہیں ہوتے سعیدوں دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھتے ہی نہیں ہیں یہ صورتحال نہیں تھی حالس میں مالک کہتے ہیں میں نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز کبھی بھی نہیں پڑھی قطو کا منع کیا کبھی بھی اخفلاً وعتم امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ اللاۃ والسلام سے بڑھ کر نماز میں تخفیف کرنے والا ہو اور نماز کو مکمل طور پہ ادا کرنے والا ہو ایسا امام میں نے کوئی نہیں دیکھا وہ ان لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مہو بکا اسبی تُفْتَنَ فففف وَإِن وہ ان یہ وَإِن ان جو ہے اصل میں کیا تھا وہ ان اسے کہتے ہیں مخفف منتقیلہ بے شک بات یہ ہے کہ بے شک آپ بے شک آپ بچے کے رونے کی آواز سنتے اور سبھی کس کو کہتے ہیں بچے کو بے شک آپ بچے کے رونے کی آواز سنتے فیوخف تو آپ نماز میں تخفیف کر دیتے نماز کو ہلکا کر دیتے مخافتہ اس ڈر سے کہ انتف تنا امہو کہ اس کی ماں فتنے میں واقع ہو جائے گی اس کی ماں کس میں واقع ہو جائے گی فتنے میں بچہ روتا رہا اور میں نماز لمبی پڑھاتا رہا تو کیا ہوگا ماں فتنے میں پڑھ جائے گی اس کی توجہ نماز سے ہٹ جائے گی اس کی توجہ بچے کی طرف رہے گی تو وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکے گی تو آپ بچے کے رونے کی آواز پہ نماز کو ہلکا کر دیا کرتے تھے اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ بچوں کو مسجد میں لانا جائید ہے نبی علیہ السلاط اسلام بچے کے رونے پہ نماز کو ہلکا کر دیتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی نماز کے بعد آپ کہتے ہو کون عورت ہے جو بچہ لے کر آئی ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ آپ کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کر بعض جماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں اور یہ آج بھی جائز ہے منع نہیں ہے افسوس ہے ان مسلمانوں پہ جنہوں نے اپنی مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے بند کر دیے اگرچہ عورت کی نماز کہاں پہ افضل ہے گھر میں افضل ہے لیکن مسجد میں جائد ہے ایک عورت سمتی ہے کہ مجھ سے گھر میں نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھی جاتی مثال کے طور پہ نماز تلاوی لمبی نماز ہے میں گھر میں اچھے طریقے سے نہیں ادا کر سکتی مسجد میں ادا کر لوں تو آپ اس کو مسجد میں نماز ادا کرنے کا موقع دیں گے اس کا حق ہے وہ انکانا اور بے شک آپ بچے کے رونے کی آواز سنتے فی تو نماز میں کیا کر دیتے تخفیف کر دیتے نماز کو ہلکا کر دیتے کیوں ہلکا کر دیتے مخافتہ اس ڈر سے کہ انتف تنا ام کہ اس بچے کی ماں فتنے میں واقع ہو جائے گی اسی بھی پتہ چلا کہ آپ رحمت للعالمین تھے اور یہ آپ کی رحمت ہے بچے پہ بھی بچے کی ماں پہ بھی اور یہ کس کس بچے پہ آپ کی رحمت ہے کس کس ماں پہ قیامت تک آنے والی ہر اس عورت پہ جو نماز پڑھنے والی ہے اس پہ آپ کی رحمت ہے کہ جب وہ نماز کے جب وہ کہیں مسجد میں نماز پڑھ رہی ہو اور امام صاحب لمبی نماز پڑھا رہے ہوں تو نماز کو ہلکا کر دیں تاکہ یہ ماں اس کی توجہ نماز میں رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی طرف ہی رہے اس کی نماز خراب ہو جائے اور اس کا بچہ بھی اس تقریب سے محفوظ رہ جائے حدیث نمبر پانچ سو دس فائیو ون زیرو کاف اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم ان ابھی مسعود ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کیا نام ہے ان کا حدیث نمبر پانچ سو آٹھ میں میں نے بتایا تھا فائیو زیرو ایٹ میں کہ اقباب بن امر ہیں بن امر انصاری تو ابو مسور انصاری سے وہ کہتے ہیں جَلہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا فقالت اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول انی یقیناً میں نی اللہ کی قسم یعنی کہ یقیناً میں پھر درمیان میں اس نے قسم اٹھائی بات ابھی رہتی ہے اللہ کی قسم یقیناً میں لا اخر و انسلاط الغدا میں صبح کی نماز سے لیٹ ہو جاتا ہوں میں صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں کیوں بن اجری فلان فلان آدمی کی وجہ سے میں صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں کس کی وجہ سے فلان آدمی کی وجہ سے یہ فلان آدمی کون ہے ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مواد بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ابئی بن کاب ہیں وہ آدمی کہہ رہے اللہ کی قسم یقیناً میں صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں فلاں آدمی کی وجہ سے کیوں بھائی تو یہ ما کیا ہے مستریا ہے اس کے ہمیں لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے میں فلاں آدمی کی وجہ سے صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں کیوں اس آدمی کے ہمیں لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے یعنی کہ مما مم یقیل و بنا اس وجہ سے کہ وہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے وہ ہم پہ لمبا کر دیتا ہے کس چیز کو نماز کو فیا فیا کا جو یہ ضمیر ہے یہ صبح کی نماز کی طرف جاری رہی ہے یعنی صبح کی نماز میں وہ طوالت کر دیتا ہے ہمارے اوپر اس وجہ سے میں صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے میں محروم رہ جاتا ہوں ان کے اس میں دو احتمال ہیں یا تو وہ صحابی با جماعت نماز پڑھتے ہی نہیں تھے اس وجہ سے کہ امام لمبی نماز پڑھاتا ہے اور مجھ میں اتنی برداشت نہیں ہے اور یا پھر وہ لیٹ آتے تھے کالا وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں راوی ابو مسعود انصاری ہمارنبی صلی اللہ علیہ وسلم کتو اشدی موتم من یوم دن ابو مسعود انصاری کہتے ہیں تو میں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو کبھی بھی کسی وعض میں اتنے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا جس قدر آپ کو غصے میں دیکھا یوم دن اس دن آواز کرتے ہوئے آپ کو میں نے کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جس قدر میں نے آپ کو اس دن غصے میں دیکھا شدید غصے میں تھے کہ اتنی لمبی نماز وہ امام پڑھاتا ہے کہ لوگ جماعت میں آنے سے گریز کر رہے ہیں ثُمَّ پھر آپ نے کہا اَيُّهَ النَّاسَ اے لوگو ان مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ بے شک تم میں سے کئی متنفر کرنے والے ہیں منفرین کیا معنی ہے متنفر کرنے والے ہیں ان کے لوگوں کو جماعت کے سے متنفر کرنے والے ہیں تم میں سے کئی متنفر کرنے والے ہیں فعی کما صلی اللہ <بِالنَّاس> تم میں سے جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے فل <فَلْيُّجِز> بس چاہیے کہ وہ اختصار سے کام لے جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ کس سے کام لے اختصار سے فعنفیم القبیر و غیف الحاجہ کیونکہ ان میں الکبیرہ کون ہوتا ہے بڑی عمر کا آدمی بھی ہوتا ہے بضعیفہ اور کمزور انسان بھی ہوتا ہے وزل حاجہ اور وہ بھی ہوتا ہے جس کو کوئی حاجت ہوتی ہے جس نے کہیں جانا ہوتا ہے جس کو کوئی جلدی ہوتی ہے تو خیال رکھا جائے امام صاحب آپ خیال رکھیں کس کا بوڑھوں کا کمزور لوگوں کا اور ان لوگوں کا جن کا کوئی مسئلہ ہے کسی نے اپنے آفس میں جانا ہے کسی نے ٹرین پکڑنی ہے کسی کی فلائٹ ہے کسی نے کسی خاص بس پہ بیٹھنا ہے جو نکلنے والی ہے کسی نے ٹیکسی پہ بیٹھنا ہے اس نے ٹیکسی روکی نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ وقت پہ نہیں آئے گا ٹیکسی نکل جائے گی پٹرول پمپ پہ اترے ہیں نماز پڑھنے وقفہ ملا دس منٹ کا یہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے امام صاحب نے لمبی نماز کر دی بس نکل جائے گی تو ان تمام لوگوں کا خیال رکھا جائے گا اچھا جی اب آپ نے ایک مسئلہ حل کرنا ہے کہ پھر تخفیف سے مراد کتنی تلاوت ہے کیا فجر کی نماز میں قل اللہ وحد پڑھ لی جائے یعنی کہ اگر پڑھیں گے حل عطا کا ددیث الغاش یا سب بھی اسمان ربک کی لوگ کہیں گے یہ بھی لمبی ہے کیا پڑھیں قل اللہ وحد پڑھیں تو یہ لمبی اور ہلکی نماز کا معیار کیا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا معیار کون ہے اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے آپ کی طرف دیکھا جائے کہ آپ ایک رکت میں کتنی تلاوت کرتے تھے اور اس بارے میں احادیث گزر چکی ہیں اس بارے میں احادیث گزر چکی ہیں کہ نبی علی صلی اللہ علیہ صلام خود فطر کی نماز میں کافی لمبی تلاوت کرتے تھے لیکن یہ امام جو ہے لگتا ہے کہ آپ سے بھی بڑھ کر لمبی تلاوت کرتا تھا اسی لیے آپ ناراض ہوئے اگر وہ اتنی تلاوت کرتا جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو آپ اس پہ ناراض نہ ہوتے اور اس عدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی آدمی کی شکایت لگانا اس کے سامنے جس کے سامنے شکایت لگانی چاہیے جو ذمے دار ہے یہ غیبت نہیں ہے پورے محلے میں بتانے کی بجائے آپ اس سے بات کریں جو آپ کی شکایت کا اضالہ کر سکتا ہے آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اس کے پاس کیس لے کر جائیں جو ظلم کا اضالہ کر سکتا ہو تو یہ غیبت نہیں ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھی غصے میں آ جاتے تھے لیکن یہ غصہ اللہ کی شریعت کی وجہ تھا اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا آپ اس وجہ سے ناراض نہیں ہوئے کہ کسی نے آپ کی تو انکر کر دی بلکہ اس لیے ناراض ہوئے کہ اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے لوگوں کو نماز سے متنفر کیا جا رہا ہے اور اس حدیث یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الساط و السلام عالم الغیب نہیں تھے آپ غیب کی اتنی باتیں جانتے تھے جتنی اللہ نے بتا دی لیکن مطلق طور پہ آپ کو عالم الغیب کہا دے کہ ہر غیبی چیز جانتے تھے ایسا نہیں تھا یہ دیکھیے مدینہ میں مدینہ کے مضافات میں امام صاحب لمبی لمبی نمازیں پڑھا رہے ہیں اور ان کی بہت زیادہ لمبی نمازیں پڑھانے کی وجہ سے کچھ لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے آپ کو اس واقعے کا پتہ نہیں چلا ورنہ آپ فوراً نوٹس لیتے فوراً کاروائی کرتے فوراً نصیحت کرتے آپ کو تب پتہ چلا جب کسی صحابی نے آ کر آپ کو بتایا کہ ہمارے امام سب ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں اس کے بعد باب نمبر تین باپ ان نماز باپ کس بارے میں ہے باب اس بارے میں ہے کہ امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے بھی تاکہ اس کی اقتداء کی جائے اس کی پیروی کی جائے یعنی کی امام کو اس لیے مقرر نہیں کیا گیا کہ آپ اس سے آگے نکلیں بلکہ امام اس اس لیے کہ کے پیچھے پیچھے رہیں حدیث نمبر پانچ سو گیارہ فائیو ون ون کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام مخالف اور امام مسلم کا عن عائشہ ام المؤمنین الحا قالت روایت ہے ام المؤمنین عائشہ سے انحہا قالت کہ بے شک انہوں نے کہا صلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وہ شائقن کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر میں نماز پڑھی کہاں نماز پڑھی اپنے گھر میں وہو شائقن جب کہ آپ مریض تھے آپ مریض تھے تو اپنے گھر میں نماز پڑھی اور کون سا گار تھا جناب عائشہ والا حجرا بلکہ جناب عائشہ کے حجرے کا بالا خانہ یعنی کہ اوپر کی منزل تو وہاں پہ آپ نے یہ نماز پڑھی ہے اور آپ بیمار تھے اصل میں آپ گھوڑے سے گر گئے تھے تو پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور آپ کا دایاں جو پہلو تھا ادھر خراشیں بھی آئی تھیں تو آپ کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا تو صحابہ کے نام آپ کی یادت کے لیے گئے آپ کی تیمارداری کے لیے گئے تو وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی اس سال میں کہ آپ بیمار تھے فصل اللہ جالسن تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی کیسے نماز پڑھی بیٹھ کر وص اللہ وراح قعومن تو آپ کے پیچھے کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز کیسے پڑھی کھڑے ہو کرم تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کیا انجلی سو کہ بیٹھ جاؤ آپ نے بطور امام اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ فلم منظ یہ اشارہ نماز میں کیا کہ نماز کے بعد نماز میں کیا فلم منصرفہ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے جب نماز سے آپ پھرے قالا تو آپ نے کہا ان نواز امام ولی تم سوائے اس کے نہیں امام کو بنایا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے لیو تم تاکہ اس کی پیروی کی جائے اس کی ابتدا کی جائے امام کی پیروی کرنی چاہیے اس کا مطلب امام سے آگے نہیں نکلنا چاہیے رکو کرتے ہوئے سیدھا کرتے ہوئے اور نہ امام کے برابر ہونا چاہیے امام کے تھوڑا سا پیچھے رہنا آپ نے جب امام اللہ اکبر کہہ لے اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں جب امام رکوع میں پہنچ جائے تب آپ رکوع میں جائیں فرماتے ہیں اب پہلے آپ نے اصول بیان کر دیا کہ امام کو اس لیے کیا گیا تاکہ اس کی پیروی کی جائے اب یہ پیروی کن چیزوں میں کرنی ہے فرمایا فریدا کا آفر کا جب وہ رکو کرے تب تم رکو کرو جب وہ رکو کرے تب تم رکو کرو جب وہ رکو کرے تب تم رکو کرو, کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رکو کر رکو کر کے فارغ ہو جائے تب تم رکو میں جاؤ یعنی کہ جب وہ رکوع میں چلا جائے تب تم رکوع میں جاؤ اس سے پہلے رکوع میں نہ جاؤ اور اس کے ساتھ برابری بھی نہیں کرنی یہ جو فا ہے فیدہ رقا ہو فرقہ کی جو فا ہے یہ اسی لیے ہوتی ہے اے, اے, کہ اس کا معنیٰ ہوتا ہے اس کے بعد تو جب امام رکوع میں چلا جائے تب تم رکوع میں جاؤ ویدا رفا فرفا اور جب وہ سر اٹھائے تب تم سر اٹھاؤ کہاں سے سر اٹھائے رکوع سے رقو سے سر اٹھا کے وہ قوما کرے گا کھڑا ہوگا وَإِذَا صلّ اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تم کیسے نماز پڑھو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو اس ادیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ امام کی ابتدا کی جائے گی زہری اعمال میں اب سجدے میں امام کیا دعائیں پڑھ رہے ہمیں کیا پتا ہم نے وہ دعا پڑھنی ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ کئی ایک ثابت ہے ہو سکتے ہیں امام کچھ اور پڑھے میں کچھ اور پڑھوں امام فاتحہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا سری نمازوں میں ہمیں نہیں پتہ چلے گا وہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے فاتحہ پڑھنی ہے وہ رکو میں کیا تسبیحات پڑھ رہا ہے ہمیں نہیں پتہ ہم نے ان تسبیحات میں سے کوئی پڑھنی ہے جو اللہ کے رسول علی صاحب سے نے سکھائی ہیں تو ان چیزوں میں امام کی پیروی نہیں ہوگی وہ نفر الدین کرے یا نہ کرے رکو میں جاتے ہوئے ہم کریں گے ہمیں کیا پتہ وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا پتہ چل بھی جائے تو اس چیز میں امام کی پیروی نہیں ہوگی امام کی پیروی ہوگی کس چیز میں اٹھنے بیٹھنے میں منتقل ہونے میں ان کے جب وہ رکوع میں جائے تب تم رکوع میں جاؤ جب وہ سر اٹھائے تب تم سر اٹھاؤ جب وہ سجدہ میں جائے تم تم سجدہ میں جاؤ ان چیزوں میں امام کی پیروی ہوگی جن کے اس سے آگے نہیں نکلیں گے اور آخر میں یہاں پہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ نماز پڑھے بیٹھ کر تم نماز کیسے پڑھو تم بھی بیٹھ کر پڑھو تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ بیماری ہے جو فوت ہونے سے بہت پہلے تھی اس میں آپ نے صحابہ کے نام سے کہا کہ جب میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں تم میرے مقتدی ہو تم بھی بیٹھ کے پڑھو امام بخاری بخاری سی میں فرماتے ہیں کہ امام حمیدی نے واضح کیا ہے کہ یہ حدیث اب منسوخ ہو چکی ہے کون سی حدیث یہ حدیث کا آخری جملہ کیا کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تم بیٹھ کے نماز پڑھو اب کیا اصول ہے وہ کہتے ہیں اب اصول یہ ہے کہ امام بیٹھ کر بھی پڑھے تو مقتدی کیسے پڑھیں گے کھڑے ہو کر کیوں جی کہتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کی وہ بیماری جس میں آپ فوت ہوئے اس بیماری میں آپ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے اور جناب ابو بکر آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور لوگ بھی پیچھے ایک کھڑے تھے تو اسے پتا کیا چلا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑی جائے گی اگر آپ کا کوئی عذر نہیں ہے امام چاہے کیا ہو بیٹھا ہوا ہو باؤ یہ ایک موقف ہے اور اس میں کچھ اور بھی اقوال ہیں لیکن ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا اتنا کافی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو لیکن یہ پہلی بیماری میں تھا آپ کے پہلے مرض میں تھا آخری مرض میں آپ نے بیٹھ کے مصنوعی میں نماز پڑھائی جناب و بکر صدیق آپ کے پہلو میں تھے وہ کھڑے تھے اور آپ کے مقتدی تھے اور صحابہ کے بھی پیچھے کھڑے تھے اس لیے امام حمیدی کہتے ہیں کہ آخری جو عمل ہے نبی علیہ سات و کا وہ یہی ہے کہ امام بیٹھا بھی ہو تو لوگ کیا کریں گے کھڑے ہوں گے اب ہم بڑھتے ہیں کس حدیث کی طرف اچھا اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیم نے بیماری کے یام میں نماز کہاں پڑھی ہے گھر میں تو جب کوئی عذر ہو آپ مسجد میں نہ آ سکتے ہوں تو گھر میں نماز پڑھنا کیا ہے جائز ہے اور بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور اس سے بھی پتا چلا کہ مریض کی یادت کرنی چاہیے اور یہ بھی پتہ چلا کہ گھر میں ایسے موقع پہ جماعت کروا لی جائے ایسے موقع پہ کہاں جماعت کروا لی جائے گھر میں جماعت کروا لی جائے اور یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلاط مشکل کشا حادت روا غو سے اعظم نہیں تھے اسی لیے آپ گھوڑے سے گر پڑے اور آپ کو خراشیں لگی اور پاؤں میں موچ بھی آ گئی حدیث, حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری مسلم کا عنی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدا قال سمی اللہ لی من حمیدہ لم جناب برا بن اعظب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمی اللہ علم کیا ہم میں سے کوئی بھی اپنی کمر کو اپنی پشت کو کوئی بھی جھکاتا نہیں تھا لم ینی نہیں جھکاتا تھا احدن کوئی بھی منا ہم میں سے زارو اپنی کمر کو کس کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جب آپ سمیع اللہ علیہ حمیدہ کہتے اور کھڑے ہو جاتے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اس کے بعد سجدہ کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی اپنی پش کو اس وقت تک نہیں جھکاتا تھا جب تک کہ حتیہ یقان نبی وسلم سجدہ حتیٰ کہ نبی علیہ اللہ سلام میں پڑ جاتے آپ میں پڑ جاتے پھر ہم اپنی کمر جکاتے تو امام صاحب کے کتنا پیچھے ہیں آج لوگ امام سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں یا کم از کم امام کے برابر ہوتے ہیں آگے نکلنا بھی غلط برابر ہونا بھی غلط امام کے پیچھے پیچھے رہیں سماقن بادہ پھر ہم سجدے میں پڑھتے باد آپ کے بعد یعنی پہلے آپ سجدے میں پہنچتے پہلے آپ سجدے میں پڑھتے آپ کے بعد ہم میں پڑھتے اور آپ سعیدے میں جب پہنچتے تب ہم سعدے کی سعدے کا آغاز کرتے سعیدے میں جانے کے لیے جھکنا شروع ہوتے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پچھلی عادی حدیث میں جو آیا ہے کہ جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رکوع کر کے فارغ ہو جائے تب تم رکوع میں جاؤ نہیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جب وہ رکوع میں پہنچ جائے تب تم رکوع کرنا شروع کرو اس کے بعد حدیث نمبر پانچ سو تیرہ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے امام مسلم جناب ابویت ہے قال ابو کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلما نبی علی السلاۃ اسلام ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے ہمیں علم دیا کرتے تھے تو لوگوں کو علم دینا کس کی سنت ہے نبی علیہ السلاۃ اسلام کی لوگوں کو دین سکھانا کس کا طریقہ ہے نبی علی السلاۃ اسلام کا جناب ابو ابوال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے یقول آپ کہتے تھے لا الامام امام سے آگے نہ بڑھو امام سے آگے نہ بڑھو اذا اب آپ اس کی وضاحت کر رہے ہیں آپ کہ کن کن چیزوں میں امام کی پیروی کرنی ہے اذا کب برف جب وہ اللہ اکبر کہے تب تم اللہ اکبر کہو ان کے امام سے پہلے بھی اللہ اکبر نے کہنا اور امام کے ساتھ بھی اللہ اکبر نہیں کہنا امام کا اللہ اکبر پہلے ہوگا مفتوں کا بعد میں ہوگا جب وہ اللہ اکبر کہے تب تم اللہ و اکبر کہو ویدا کال ولین فکول اور جب وہ کہے تب تم آمین کہو یعنی کہ امام کے ود کہنے سے پہلے ہی آمین نہیں کہنا جب امام وعلیم کہے تب تم آمین کہو اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا امام خود غیر المغوب علومین کہے گا تو ساتھ آمین کہے گا کہ نہیں کہے گا امام آمین کہے گا اور مختی غیر المخوب علوم ود عالین پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے امام کے پیچھے پڑھیں گے تو ولدین امام مختدی دونوں نے پڑھنا ہے آمین بھی دونوں نے کہنی ہے تو نبی علیہ السلام یہ نہیں بتانا چاہتے کہ امام ولد کہے گا اور مختدی آمین کہیں گے اس کا مطلب یہ نہیں نکلے گا کہ امام آمین نہیں کہے گا اور مختدی الدین نہیں کہیں گے یہ اس کا مطلب نہیں ہے آپ یہاں پہ ترتیب بتانا چاہتے ہیں کہ آمین کب کہنی ہے جب امام الدین کہنے سے فارغ ہو جائے تب امام بھی آمین کہے گا مقتدی بھی آمین کہیں گے اور آمین کا مطلب کیا ہے قبول فرما آمین کا مطلب کیا ہے اللہ قبول فرما و ادا کا فرق اور جب وہ رکو کرے جب وہ رکوع کے لیے جھکے فرقعو تب تم رکوع کے کریے جھکو وید سمی اللہ علیہ مربن اور جب وہ کہے کون کہے امام سمیع اللہ لمن حمیدہ جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ کیا معنی سمی اللہ لمن منحمیدہ کا کہ اللہ سنے اس کی جو اللہ کی ہم دو بیان کرے اور سنے سے مراد یہاں پہ کیا قبول کرے یعنی کہ سمی اللہ علیہدہ اللہ سنے یہ یہ سننا قبول کرنے والا ہے یعنی کہ اللہ اس کی ہمد و صناع قبول کر لے اللہ تعالیٰ نے کر لے یا کر لی ہے تو سمی اللہ علیہ اللہ قبول کرے اس شخص کی حمد و شناع جو اللہ کی حمد و صناع بیان کرے اچھا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں جب امام کہیں سمی اللہ علیہ منحمیدہ فقول تو تم کہو کیا کہو اللہ اللہ ربنا بنا اے ہمارے رب لقلحمد تیرے لیے ہی ہمدو سنا ہے حمد و سناکہ حقدار تو ہے ہر طرح کی حمد و سناک حقدار تو ہے ہر طرح کی حمد و سنا تیرے ساتھ خاص ہے اب یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ جب امام سمی اللّہ علیہ کہے تم کہو اللّہ ربنا لکل حمد یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ امام کہے گا سمی اللہ علیہ اور وہ ربانہ حمد نہیں کہے گا اور مختری کہیں گے ربانہ ملک الحمد اور وہ سمی اللہ علیہ منحمدہ نہیں کہیں گے امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ نبی علی سعت اسلام نے یہاں پہ تقسیم کر دی ہے کہ امام کا کام ہے سمیع اللّہ علیہ منحمدہ مختری کا کام ہے اللّہ مربنہ علق الحمد لیکن امام شافی وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ امام بھی سمی اللہ علیہ منحمیدہ کہے گا مفتی بھی سمی اللہ علیہ منحمدہ کہیں گے امام بھی رب الق الحمد پڑھے گا مفتی بھی ربن علق الحمد گے تو امام شافی سے کہا گیا پھر اللہ کے رسول کا تو انداز یہ بتا رہا ہے کہ امام ایک کام کرے گا مقدی دوسرا کام کرے گا امام کہے گا سمیع اللہ علیہ منحمیدہ مقدی کہیں گے اللّہ مرّب الحم تو امام شافی کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے نبی علی سعۃ وسلام یہاں پہ ترتیب بتا رہے ہیں کہ امام جب سمیع اللّہ علیہ المنحمیدہ کہہ لے اس کے بعد تم نے کہنا اللہ مربن پہلے نہیں کہہ دینا آپ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ مختدی جو ہے سمی اللہ علیہ حمیدہ نہیں پڑے گا اور یہ چیز واضح ہوتی ہے پچھلی بار سے جو پہلے میں نے وعدے کی ہے کہ جب امام کہے ولد عالین تب تم کہو آمین اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام آمین نہیں کہے گا یا مختلف وبدعالین نہیں پڑھیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ولدعالین کے بعد وقت ہے آمین کا آمین کا وقت اس سے پہلے نہیں ہے ورنہ ولان امام بھی پڑھے گا مکتی بھی پڑھے گا امین امام بھی کہے گا مفتی بھی کہے گا ایسے امام شافی فرماتے ہیں امام بھی سمیع اللہ علیہ منحمیدہ پڑھے گا مفتی بھی پڑھے گا اور امام بھی کہے گا اللہ مرمان علیہ الحمد مختی بھی کہیں گے اور یہی موقف درست معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عالم بلکہ یہ موقف امام ابو نفا رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف نے بھی اختیار کیا ہے امام صاحب کے شگرد نے موقف کس کا اختیار کیا ہے امام شافی کا اس کے بعد باب نمبر چار یہ باب کیا ہے باپ انہ یو ان, ان سب امام سے آگے نکلنے کی ممانعت امام سے آگے نکلنے کی ممانعت یعنی کہ امام سے آگے نکلنا منع ہے حدیث نمبر پانچ سو چودہ فائیو ون فور خوف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی حرت علم نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اما یکشاہدم کیا تم میں سے کوئی نہیں ڈرتا کیا تم میں سے کوئی نہیں ڈرتا او یا آپ نے کہا یخشا شاہدم یعنی کہ آپ نے لفظ اما کہا تھا یا اللہ یا آپ نے اما کہا تھا یا کیا کہا تھا اللہ اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا کب کس موقع پہ نہیں ڈرتا ادا رافا راسا قبر امام جب وہ اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے ڈرتا کس بات سے نہیں اس بات سے کہ انگج اللہ رَ صحا سیمار کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے کا سر نہ بنا دے نبی علی سات فرما رہے ہیں کہ جب تم امام سے پہلے رکو سے سر اٹھا لیتے ہو امام سے پہلے سعدہ سے سر اٹھا لیتے ہو تو تم اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے سر کو گدے کا سر نہ بنا دیں یعنی کہ اللہ کو یہ چیز اتنی ناپسند ہے کہ اس پہ عذاب آنے کا خطرہ ہے امام سے آگے نکلنا کس قدر خطرناک ہے آپ اندازہ کریں تو راوی کو شک ہے کہ آپ نے اما کہا تھا یا الا کہا تھا ترجمہ پھر کر دوں اما دکم کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا او یا آپ نے کہا تھا اللہ شاہدم کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا کس بات سے وہ آگے آ رہی ہے درمیان میں ایک اور چیز آ کس موقع پہ نہیں ڈرتا کیا تم میں سے کوئی جب اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھاتا ہے تو وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کے سر کو گدے کا سر نہ بنا دیں او یا اللہ تعالی اس کی صورت کو گدے کی صورت نہ بنا دیں یعنی کہ اللہ تعالی اس کی شکل کو گدے کی شکل نہ بنا دیں یعنی کہ آپ نے آپ نے کیا کہا ہے کہ تم میں سے کوئی جب امام سے پہلے اپنا سر رکو سے اٹھا لیتا ہے یا سیدے سے اٹھا لیتا ہے تو اسے اس بات سے خوف نہیں آتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے کا سر نہ بنا دیں یا اس کی صورت کو اس کے چہرے کو گدے کا چہرہ نہ بنا دیں تو یہاں سے امام کی اہمیت کا پتہ چلا اور یہ پتا چلا کہ اسلام ڈسپلن کا قائل ہے نظم و ضبط کا قائل ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی امام سے آگے ہو اور کوئی بور پیچھے ہو نہیں امام رکو میں پہنچ ہے آپ بھی رکوع میں پہنچیں بس اس کو پہنچنے دیں اتنا لیٹ ہوں آپ یہ نہیں کہ کوما میں چلا جائے تب آپ رکوع میں جا رہے ہو. یہ بھی نہیں چلے گا تو امام مقرر کیا ہے شریعت نے آپ اس کو اہمیت دیں اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور اس کے علاوہ یہ پتا چلا کہ کئی گنا اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالی اس کی سزا فوری طور پہ نہ دے اور سزا بھی کتنی خطرناک کہ کہیں اللہ تعالی ایسے آدمی کے سر کو گدے کا سر نہ بنا دیں یا اس کے چہرے کو اس کی شکل و کو گدے کی شکل و بنا دیں اب یہ سوال پیدا ہوگا یہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے کہ کہیں اللہ تعالی اس کے سر کو گدے کا سر نہ بنا دیں اس کو حقیقت محمول کریں گے یا اس کی کوئی تعویل کریں گے کوئی مجادی معنی مراد لیں گے یہ مراد لینے مثال کے طور پہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو گدے کی طرح بیوقوف نہ بنا دیں نہیں نہیں حقیقی معنیٰ لیا جائے گا حقیقی معنی کہ واقعی خطرہ ہے اس شخص کے بارے میں جو جان بوجھ کر امام سے آگے نکلتا ہے رکوع سے سر اٹھانے میں سجدہ سے سر اٹھانے میں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے کا سر نہ بنا دیں یا اس کے چہرے کو گدے کا چہرہ نہ بنا دیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلاط والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو اہمیت دینے کی توفیق دے اور شریعت کو اپنانے کی توفیق دے اور میرے یہ بھائی جو ان دروس میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا شریک ہونا قبول فرمائے ان کی محنتیں قبول فرمائے ان کے وقت میں برکتیں ڈالے ان کے رزق میں برکتیں ڈالے ان کے علم میں ان کے اولاد میں برکتیں ڈالے اور ہمارے شیخ شمس الزمان صاحب جن کی نگرانی میں یہ دورہ ہو رہا ہے اور ان کا سینٹر اور جو سینٹر کے ذمہ داران ہیں مسئولین ہیں اور دیگر ان کے احباب روش بھائی عبد المحسن بھائی ان تمام بھائیوں کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص خلاص دے اور اللہ کرے کہ یہ محنتیں ہماری کام آئیں قبر میں بھی اور آخرت میں بھی وہ آخر داوانہ الحمد رب العالمین